صلاة والصلاة على الحديد محمد المسططى وعلى سفی بل سفار اما باپ بللہ جنچ بلائے اللهم بغروب لما ذاق الشجرة قد لهما سوقاتهما وتططانا يخفان عليهما من ورق الجنم ونادارما ربهما ألما أنهبتما عنه بالله صدق مناہ سدہ لال سدا کر سوری ان میوار عَلَيْكَ ۖ فَقَدِمْنَا عَلَىٰ رَبِّكَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۖ قَدِمْنَا عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ ارجن بھائی محترم محرومی جنا را را مولا کاری مغلام نا جی مل باہا ہکوں سجا کر سننے ہاتھ دوست بڑی بڑی مگر آزاد لائے نہ پیسے نہ گڈیاں نہ जलों ला ला ला ला अपनी رستے پندرہ سال آگے یہ پتلو ہر ہر بار کاری کرم ہو میںر شرط نادی مطابق میں بہت چارجنگ اگر میں لاہور بھی اللہ تعالیٰ ہاں اندروں کا جنا جی کچھ نہ گھبرا کے وہ آن شرمتے کا نام دے سڈے پینے شردے کا نام دے وہ دشمن کے ہاتھ کلام اللہ تسا شراف اور میں پورے کہ توڑ پھوڑ جلوس ہنگامے سب سے ہو رہی پڑھی اسلام اللہ نہ پورے موضوع نہ کل میں آیا میں جناب کس کا بنا آدم اور انگلیس چون کس کا لکھ آدم اور اگلیس چون اللہ کا اللہ کا نسیحت آوس گلا سا گلا مشا لے انتہائی میں جنہ کا بغیر مسلمان کا گزارا جنا سا آدم سلادم ابلی واقعہ وہ واقعہ نہیں اللہ واصل واصل اللہ جی مل مل <خصائص> مل مل حمد حمد ضرور ضروری گایا اور سب کا بوجھ تا اللہ تعالی نے اس واقعے کو قرآن بڑے احتمام اور قرآن ری کے کسی بیان کرنے والا سے نہیں آیا قرآن مجید کا انسان اس راہ جیوی جیوی کسی تھان سے اللہ تبارک و تالا اگے پیچھے ہدا کا اندر وہ چند میرا پھر لے کے اسی طرح سارا بیان تالا دکھنا چاہتا ہے کہ میں لے رہا میرا کچھ نہیں لگاتار سورت آپ سورت آپ شروع شروع اللہ تعالیٰ اس چند گا فسل تفصیل مسئلہ کہ اڈلی آتم کا پہلا دشمن پلیز اور جو سب بڑا پایا اگے پھر دیکھا ہے اس دشمنی جی ماری ہے نا اپنی جیڑی جی اس نے ہر نے قسم دے ہر لمحبا میں خیر کام یعنی جی دوست بےلی ہوتے نے میں دوست بےلی ہوں میں دشمن کہ میں کوئی نقصان نہ میں دشمن دشمنی پال رہا جنت کی رحمت داری شاید اس دور کر ہر دا کیڑا پیار کرتا ہے دوست بن دوست خیر خیریت کا کما وقاف ما ہو کوئی لفظ مال من الناس یعنی قرآن میں قرآن آیا رابیاں اپنے مطلب شیعہ اپنے مطلب بریل دو چار مطلب باقی قرآن نقصان دیکھنا پی رہا ہے ورنہ قرآن ہوسلمان کا نقصان نہیں ہو پکی مجید مزید ہوتے ہیں مسلمان سمجھاری ہوں خرانے مزید فرما رہا ہے سیدنا نے کہ میں خیر ہوں ایک ایک قسم لمن بابے اور آدم علیہ السلام اللہ کی کسم پہ آپ اس بات کہ خدا جو ہے نا ہوں اللہ قسم کھاتی آدم نے سامنے پلیس نہیں اللہ تعالیٰ سلام سامنے چلو کتی کروائی کدیس <ضحق> بڑے <ضحق> پورا <آن> پیار کر <احمق> چلے ہوا سوچا <ضحق> ہدایت مازل مازل مازلت مازلت نارا پتنی نار نائے تاقی نائے او مضرت اللہ بابا نام مفتی کو چکا سمجھ آ گیا سمجھ آ گیا اللہ بڑا ویسا دشمن خیر تاری گا بربادی پرم دی دشمن دو گرد دی ایک سسل بھی موٹا دشمن دنیا دشمن رہ کنے رہے کوشش کرنا ہے کوشش کرنے دنیا کہ دنیا ہوئے گا بننے شریری گیا برادری کا ایوے جیسے بابا بھی شہر لڑائی نہیں ہوں تو سامنے کو دور آ کرنا رہے دشمن جہا ڈی کا دشمن ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ کنیاں دا بھی دشمن ہوتا ہے عزت کا بھی دشمن ہوتا ہے جان کا بھی دشمن ہوتا ہے دشمن معاف کر دو لیکن دشمن کسی طرح توجہ ہے سولہ کہ دشمن یہ دل بن گیا بولو من گیا اسلام کے جن بھی اصل ہیں انہوں نے کتنا درخت وہ دل آ لیکن گلا دل پیچھے چلے اور دل ہو ہے حقیقت پیچھے چل میںف آ تے ٹھیک نے پرانہ زمانہ حقیقت میں منافع ہوں تصدیق کرے دل کیمت بہت بڑھ کو ہر طرح دل بن جائے گا تو کہ نفسا ہر لکھ ہے سامنے لیا میرا فرض دن کہ وہ گل کر دل چوٹ مارا ہوں کسے طرح موقع لے میں مڑ کسما کھا کے لے جا لیکن ان لگے نہ نمیاں کولیا کو اللہ تعالیٰ صاف پروا دیا اور شیطان بھی دیتا کہ بند میرا دا چلے تھان دل کا تھان نظر آئی کہ کافر دا دل ہے یہ میں لاگا ڈانگا نہ پوچھنی <سلام> نے بن گا دو <سلام> بات دوسرا روپیے جیل بندے, بندے سگار ہوئے بندے بول رہا ہے لیکن اللہ مبارک پر تعلقات منافرات اللہ تعالیٰ پرانے باندھ کر کے فرمایا قسم دے شیطان دشمن قل اعوذ بربنا سم لك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة اس شیطان شان جس بسے کا حملہ کر کے کشان پیس واسل جنجنا انسان شیطان انسان اپنے رب پناہ پتا ان کا مطلب کہ شان دو قسم کے جڑے مطلب خیال شیطانی ایک ہے چھپے ہوئے <Explanống> دوسرے ہیں بن روپ انسان دکھتا نہیں شانملہ من کمزور رہتا جن سورے سے انسان غیر جنس تو بسنا جیتان ہے انسان وہ کیوںکہ پھرا بھی ہو سکتا ابو چاہا پیو بھی ہو ہے کوئی ماں بھی ہو ہے رشتہ دار ہے لیکن ہے کہ تو لیکن انسان کے مسلط ہوملے ہم جنس کے سامنے موتی جی گل کرنا جن جہے نے جن کے شیتان بھی جنس جام کھلوو گے خیر والے پاس نبی بنا فرشتے نہیں فرشتے فرشتے فرشتے لے لیکن اللہ تعالی نے رسول فرشتے کیوں نہیں دے جن سمگری تھی اللہ تعالیٰ فرما ہے تاں کر کےکے فرشتہ فرشتہ بنتے اویلیبل یہ رکھتے جا رکھا ہوا ہے کیا مطلب جیسے اب ہوں یہاں نے انسان بنا کے دے دیا اگر فرشتہ ہوا بھی انسان جب فائد کرے گا تو انسان ہی چاہیے نبیا نشاں ایسا نہ فرشت کے اگے کلو رکھنے نہ جن کے اللہ رسر نہ بھیجا انسان کیوں تاکہ فیض شہر پاس شہدان کی چمل اس بندے چملیامتا کہ میں جا فیصلے نا میں بھی بندے بندے تاکہ گا شانے گبر نہ تو تو بندے نہ شیطان شان کسی دو نہیں کدی شاید ہندو سکھانے لیکن وہ شیطان جڑے انسانی شکل پتہ ہوں چاہ انسان جنہوں آپ بڑھانا ہے منافع جنہیں لا بندے دشمن اللہ دشمن دشمن دشمن دشمن تعالی کر مسلمانوں کا دشمن قرار دیا اللہ تعالیٰ منافع سونا رولا اپنے میرے دشمنوں کبھی دوست نہ بنا جے ہوں سرو دو... جبانسم جے بابے آدم والا دا شیان اس لانچ بیٹھ, بیٹھ کے میں کے ویکا بیٹھا جس جس مسلمان دل من رہا کبھی خیر کام ری کھلاؤ جی سیاح آئی دشمن جب کتنے اپنے دشمن سر کما ہوگا رکھ کیا روٹی ہے سونی شہر لے تو دو چار کریں سیانے چڑھ جانا سببت کا حضور پاک سرکار نے فرمایا ہجر سب جسمان اتریا حضور نے فرمایا کافر لو خجور گنا نام پت پتھر سمجھ نہیں لگی تجیں گے سر نہیں ہوگا فرمایا پورے لوہار کپڑے لگا کنجو بیچ ہلور نے فرایا دکان نہیں خریدو گے لیکن خوشبو تک بزرگ لوگوں نے مدد دیر بہو فرماؤں فرما سنگی اللہ تعالہ جگہ جگہ پران دشمن خبردار جی دشمن, دشمن, دشمن دے خلاف گل سنا دشمن بن جائے وہ وشمن دشمن لایا کوئی سب دشمن, دشمن, لائے دشمن لائے کمیں دنیا کا دشمن نا تو پشاور تو پرماد شامل کلاشن اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پران دشمنوں تو سن خبردار جڑے دشمن تو خبردار ہون دی بجائے دشمن دے یار بنے تھے جڑا سان دشمنوں دے خلاف گل سنا दुश्मन तू वा आ गया दुश्मन दुश्मन लाया कि दुनिया का दुश्मन हो गया ना तो पिशावर तो बरबाद शाम कलाशन होती جدھر گیا میری تمیز میں آواز ہے میرے نانے باغ اللہ نے اللہ کدی نہیں آخر سے میں راضیا سے عبادت معاف کر میرے تو نہیں تو پھر اسپرتا دوسرے دوس پاس ایج رو بٹا کے تو میں کوئی کسی بار نہیں ہوں سجنائے چل شیطان جیڑا شیطان چھپیا ہے وہ بھی بس ہے خیال پی جا خیال ہوگا تیری میری تباہی کا ہوگا شیتان ننانوے نیکیاں کرا ل ایک برائی لگ کی وہ آتا نیکیاں نیتیاں کرنا لیکن لکھان سال عبادت ایک دیچے برباد نہیں برباد ہو تجربے کار پورا استاد پرانا پہلا سینسدان ابلیس ہے پتا پہلا ہے آہ آہ آہ حضرت سید آدم <سؤال> حکم پہ ہوتا ابلی ماتے گار مجھے پیدا کیا آج پچپن فضیلت دا میجار مادے فضیلت کا مادے میں بنایا وہ اس تو بنیا فضیلت دا میزار اس خدا تو نہیں لیا سائنسدان بھی یہ بندہ سر اپنا ہے جس کے پاس دنیا ہو سمان ہو مال ہو متا ہو جس کے پاس دنیا کا سامان نہ ہو ہے نہ ہو بندہ ہی نہیں وہ ہے فضیلت کا میار اور اللہ قبار والا فضیلت کا معیار تقلے کو کرار د مالک نہیں فرماؤں گا زیادہ کیا مطلب رب نے فرمایا مٹی میں بنیا بنیا گڈیا والا کوئی حضرت بلال <سؤال> آب جان رات پتھر بلال ابو جالو بلال حضرت کے حق میں فاروقا اسلام اسلام کا رسا تندیاں تندیا کر کے اسلام دے جلام پیشوا پر دے ان دے انٹر بنے دا پتہ نہیں کا پتا لگا اسلام دے راہ پر ملا یار پور چاہی جگہ جیڑے چاہی نہیں پچھان کنوں نہیں پچھان گے پہلی مانا کر دوست سکول نہ جہے پڑھ لکھ نہیں پڑھے پڑھ لے لیکن اللہ تعالی ہو گزرے جانے والا موٹی نظامی ترتیب دین والے مولا خاجا انڈیا کا خوجا ابد ال رات بھی چٹتے؟ جدوان شرد نے شگردی استاد شگرد اتراج کرنے والے بہت فریا جا بروزات کتنا فلفلفا بھرا جا بیٹھا اس دا توڑ کی اسلامی عقیدہ اور مستفا چاہیے جدو کرنا مطلب چاہل اسلام کی زبان ہے جس بندے کو بندہ اسلام کی زبان ہے چاہل قرار پہ چاہے कि बंदा उसमें समझे एक काम सही है उस कायम रहे जोड़ा आखे काम गलत है आखे मार मैं ही जाए یعنی کیا مطلب ایک حقیقت حال بے خبر دوسرا بے خبری نیو اسلام شار غیر مردوں کے اگے کھولو ہوں کاپران کا او عمل اس اللہ تعالیٰ جہریت قرار دیا ہوں گے یہ ہوتا ہے پسند کرے یہ اسلام سے کافرہ دی پسند کدھی کٹھے نہیں ہو سکتے جی میں شیطان دی پسند رحمان دی پسند ایک نہیں ہو سکتے یہ نہیں ہو سکتا کہ کافر جس کا بلاوے رات بھی ہوتے کا بلاوے نا نا سمیع اکمان کا فرحہ حبدی آجے اللہ تعالیٰ براہ میں نہیں جو جس کام گا وہ اسلام یہ میری کافر جس کام والا ستے گا سے تیری دنیا میں جہان تباہی ضرور ہونا ہونے نقصان ضرور ہو سمجھ آر مقام سے لے چلنا اللہ کا قرآن دروازے کر کے گل چلیے سورت سڈر گلابانوں کام ہسن اگر دوان بری لگتی تے بڑے چڑھتے لفظ یار کافر مار سچ اکبر سواٹا لالا ایمان والوں تمہارے فساد میں کوتا ہی نہیں کرے رہے کبھی کبھی نہیں مشقت مصیبت تکلیفیں جرانا انہوں پسند لگ رہا دشمنی دشمنی اگلا بہت لگنے سمجھا اور اللہ تعالیٰ <سؤال> <سؤال> خیر کا نہیں کرے گا اور جدوں کسے کم کی دعوت دے گا کسے گل وے گا سمجھا جی دبائی ہونی ہے مصیبت کرے گا نقصان دے گا فائدہ ہوئے گا تھوڑا کھادا گھاٹا ہوئے گا گیا شیطان آگیا شیتان شیطان آگیا اپنے بنگیا و سنگھی شکانے نشا کو دنیا پراپتان شاید نسارا سن تارے جنگل شادی بھی نہیں کن کرتے چھوڑ کے دنیا گمرہ ہو گئے انہوں نے اے پتہ نہ سکیا کہ رب راضی کرنے دا طریقہ دشمنی مسلمان کی سی یہ نسارا سن ترمیشی پر دنیا اللہ تعالیٰ فرمایا اگر دیکھو گے تو یہ ہے نظارہ ود تو وقت دشمنی دیکھو گے کیوں فرمایا نظارہ سارے کی دنیا یہود دس دنیا ہے کہ اللہ تعالی دنیا چھن پسند بڑا کرتا کر کے واقعے جن فقیر گزرے وہ دنیا دا فقیر نہیں بن سکتا فکیل کدو ہی بنیادی دنیا ہی بنیا کے دنیا ہوگا اللہ اس سلسلے کے اندر ایک حدیث سناوا ہدیش نشک شریف کتاب ہنگور پاپ کے ساتھی کروا رہے ندی پا سرکار شریف پار شریف لے گئے ہنور پا گھر کے سامنے ملے اس گھر کے پتہ بڑا ہوا سی مکان کی سی نتی بڑا سی سونے نبی پاک پار دیکھے دل مبارک چندر نراد ہو کے واپس موڑا ہے حضور پاک سرکار کو سلام کیا نو پار سرکار سلام والے سلام کرتا ہے جب رنورا ہے جب آپ کا نہیں روکے نیا رکھے الور بابا میرے سے ناراض چلے شاہ بھی آتے یار نبی بار تیرے گھر والے تشریف لے گئے بابا نے گھر پسند ہو چمیل نے برابر پر چڑیا ہے نبی پارا کار چھوٹے شریف لائے گئے کرایا ہزور صا جی گراہ چی نے چڑیا ببا کلا لالا ایوانا مطلب میرے کو ہزور سرکار نے فرمایا خبردار ہر عمارت بندے واسطے ببا لے درداشت نہیں سلام کا جواب تو پتہ لگا کہ ہر سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے سلام کا جدوں گرا بیٹھا حضور وی کے پھر فرما نے ہر عمارت یعنی فخر فضور بندے واسطے صرف ضرورت بیمارت عمارت نہیں کیا مطلب دنیا چ بالکل کے بندہ اس عمارتہ برباد کرے پھر وہ معلوم ہوا ببال صرف ضرورت وبال نہ ہو ہزور پرما دستا پیا اور صاحب کا حکومت یہ دین دنیا پسند والا نہیں یہ ہے جا پسند جنا چیر سن وہ تارے کی دنیا مسلمانوں کی آن جان تعلق رکھتے وہ مسلمانوں پسند بھی کرتے تھے ہاں کر کے بابے فرید بزرگوں کے سفر فلانے کی فلانا جنگل بیٹھا دشمن بنے اسلام دنیا پر دشمنی مسلمان ایک نمبرز ہوں انگریز چنگی ہوں دشمنی یہد اور فوجی تباہی والا شاقان کسمان آدھے آدھے ہم جو کچھ آؤ کباڑ ہے ذرا توجہ اللہ ہوں شیتان خیرم سائنس والی چیزاں سامنے پہلی دباہ ہوئی ہے بابا آزم جنتی چ نکلے تم میں جس تے دنیا تے بھی رحمت ہونی سی قبر آنی رحمت ہونی وہی پیروں نے تعلیم لا دین حکومت لا دین نظام ہمیشہ کا شروع لا دین نظام جمہوری لا دین دین لا لا نظام دین حکومت کسرو ہاتھ جس حکومت نگاہ اسلام حکومت جدو رہے مسلمان اور حکومت حکومت بڑے تو واگ کوٹے تو چھوٹا ہوتا انہیں ہے کہ جبکہ اسلام دی حکومت حضرت اسلام دی حکومت بھی نہیں بن پاتا حضرت فاروق حضرت ایک بندہ حضرت امر پستے حضور داخل ہوتا ہے اچھا اچھا میں آواز میں تومر بیٹھا ماننا سر تجربہ کرو ہے افسوس چل سکتا جنا دیکھا انس نوئی ندی کی گل ٹھیک ہے کہ نہیں بادشاہ سبحان اللہ کہیں ان سب سے سنے جانا جنہیں دیکھا انہوں نے پوچھ لو نبی کی سی تو آ میرے مسلمان بھائی آ میں تصویر حل کر رہا سندور کو مراد کی میرے لاکہ امام بولن بھی آگے کاجل والے المد شراب سینے والے وہ دوا چہرے والے نب والے میری کریم آتا نہیں جو نبی ربان جو بابت ہو گئے رب نے ہو گئے نور آیا گے سب بابت ہو جائے تو نبی نور تو پھر من لینا چاہے گا روکی کو میرے مسلمان ادھر رب